ہم دو بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے الحمد الحمدللہ وحدہ من لا نبی جباد أَمَّا بَادُوا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأ من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا, بياتا وهم نائمون اب امین احل القرا ہم سنا دم وم یل ابون اف امین مکر اللہ پلا منو مکر اللہ إِلَّا خاص <الْخَاسِرُونَ> صدق اللہ ہو جاتی آج کے اس ہفتہ واری درس کا آغاز جو کہ جامع مسجد طبابین میں مناقض ہو رہا ہے ہم صورت العرف کی آیت نمبر چھیانوے سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان الحل القرا امن بقو اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے بلاکن قصب لیکن انہوں نے جکلایا باخز نہ ہوں بیما کانو تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالی کی قدیم سنت ہے کہ ایمان اور تقوی سے مادی اور روحانی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی برکات کا سلسلہ رک جاتا ہے اس ات کریمہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسان کے اعمال کا حالات پر اثر ہوتا ہے یہ اثر گھر پر بھی ہوتا ہے کاروبار پر بھی ہوتا ہے معیشت پر بھی ہوتا ہے اور حکومت و سلطنت پر بھی اثر ہوتا ہے اور دلوں اور دماغوں پر بھی اثر ہوتا ہے اور یہ جو مضمون ہے جو اس کریمہ میں بیان ہوا یہ دوسری آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے مثال کے طور پر چھیاسٹھ میں اللہ نے فرمایا بلو انورات اول انجیل و ما انب اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے احکام نازل کیے گئے ان کو قائم کرتے ان پر عمل کرتے فوق تحقیم تو یہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے زمین کے نیچے سے بھی ان کو فراوانی کے ساتھ رزق میسر آتا اور اس کے برعکس جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے صورتحا میں فرمایا من اردا ان ذکری تو لَهُ مَعِيشَةً معیشت کا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یومتی آما اور جو کوئی میرے ذکر سے میری عبادت سے میری اطاعت سے میرے قرآن سے اعراض کرے گا میری ہدایات سے میری تعلیمات سے اراز کرے گا تو میں اللہ اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے اللہ سے سوال کرے گا رب میرے رب مجھے اندا کر کے کیوں اٹھایا مقد کن تو بصیرا حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا اللہ فرمائیں گے کزالی کا کا آیاتون فنسی اسی طریقے سے ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تم نے ان کو بھلا دیا اور تم اندھے بن گئے مقزال کلیومتنسو اور اسی طریقے سے آج تم کو بھی بلا دیا گیا ہے تو انسان کے اعمال کا حالات پر اثر ہوتا ہے حکیم الضرتانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیوی نعمتوں میں اطاعت کا دخل ہے اور مصیبتوں میں معاشیت کا دخل ہے تو نعمتوں کے حصول میں اطاعت کا عمل دخل ہے اور مصیبتوں کے نزول میں معاشیت کا اور گناہوں کا عمل دخل ہوتا ہے خود حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مختلف احادیث جن میں کسی میں فرمایا کہ نماز کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کسی میں فرمایا کہ زنا اور بدکاری کی وجہ سے قہت نازل ہوتا ہے تو یہ مختلف احادیث میں مضمون بیان ہوا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ انسان عدل کی زندگی گزارے امانت کی زندگی گزارے دیانت کی زندگی گزارے تقوا کی زندگی گزارے سچائی کی زندگی گزارے اخلاق والی زندگی گزارے اور حقوق والی زندگی گزارے تو یقینی بات ہے کہ اسے بھی امن حاصل ہوگا اور معاشرے میں بھی امن اور سکون کی کیفیت ہوگی اور اگر انسان ماسیت کی زندگی گزارے ظلم کی زندگی گزارے لوٹ خسوٹ کی زندگی گزارے اور جھوٹ عام ہو جائے اور خیانت عام ہو جائے وعد خلافی عام ہو جائے غصب نسب غصب نہب یہ عام ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ معاشرے سے امن اور سکون اٹھ جائے گا اور بد امنی اور فساد کو فروغ ملے گا اسی طریقے سے حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب انسانوں کے رعایا کے عوام کے اخلاق اور اعمال درست ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو حکمران بھی اچھے عطا فرماتے ہیں جو عوام عدل کرنے والے ہوں تو اللہ پاک ان کو حکمران بھی عدل کرنے والے عطا فرماتے ہیں اور اگر رعایا اور عوام ہی سارے کے سارے ظلم کرنے والے بن جائیں اور جھوٹ بولنے والے بن جائیں اور ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے بن جائیں تو ان پر حکمران بھی ایسے ہی مسلط کر دیے جاتے ہیں چنانچہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سرایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول انا اللہ لا اله الا انا مالک الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وان العباد اذا اطاعوني حبلت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمه بالرفا وان العباد اذا عصوني حبلت قلوبهم بالسخط منقمہ من سوء العذاب فلا انفسكم الملوك انفسكم فرمایا کہ لوگ ہمارے آقا نے فرمایا کے لوگو اللہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہیں جس حدیث میں حضور یہ فرمائے کہ اللہ کہتے ہیں تو ایسی حدیث کو حدیث خدشی کہتے ہیں ایک تو یہ کہ صحابہ کہتے حضور نے فرمایا اور ایک کہتے ہیں کہ حضور فرمائے اللہ نے فرمایا تو یہ حدیث قدسی اللہ کا فرمان اگر کے قرآن میں نہیں لیکن فرمان اللہ کا فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میں بادشاہ کا بادشاہوں کا مالک ہوں سارے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیتا ہوں رحمت پیدا فرما دیتا ہوں شفقت اور رافت پیدا فرما دیتا ہوں مقصد یہ کہ اسی طرح کے حکمران ان پر مسلط کر دیتا ہوں اسی طرح کے حکمران ان کو عطا کر دیتا ہوں جن کے دل میں رحمت کا جذبہ ہوتا ہے شفقت کا جذبہ ہوتا ہے رعایا کے لیے عدل اور انصاف کا جذبہ ہوتا ہے ایثار اور احسان کا جذبہ ہوتا ہے وہ ان عباد ازا لیکن اگر بندے میری نافرمانی کرتے ہیں ہبل تو قلوب سختہ تو میں ان پر ایسے بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں جن کے دلوں میں غضب ہوتا ہے جن کے دلوں میں ظلم ہوتا ہے جن کے دلوں میں ناانصافی ہوتی ہے اور انتقامی جذبات ہوتے ہیں اور وہ ان کو پھر بدترین عذاب دیتے ہیں تو آتا نے فرمایا کہ صرف بادشاہوں کے خلاف بدوا نہ کرو محض بدواؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ اپنی اصلاح کرو اپنی اصلاح کرو اپنے اندر ایمان پیدا کرو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کے سامنے گر گراؤ جب تم ذکر اور تصرو اختیار کرو گے اپنی اصلاح کر گے تو میں اللہ تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا تو صرف بادشاہوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا ان کے خلاف بدوائیں دینے سے کچھ بد دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے کہ کاواں بھی دعواں کبھی ٹگے نہیں مردے یہ ایک ضرب المثل ہے یعنی کبوں کی دعاؤں سے کبھی بیل نہیں مرتے ہیں کبے دعا کریں اللہ تو بیل کو موت دے دے تاکہ میرے مزے ہو جائے تو اس کی بدوا سے بیل نہیں مرتا اور اسی طرح کی طریقے سے نکموں کی دعاؤں سے نکموں کی دعاؤں سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی نکمے دعائیں کرتے رہ نکمے کرنا کچھ نہیں صرف دعائیں ایسا میں اکثر ارض کرتا رہتا ہوں اب پورے عالم اسلام میں دعاؤں پر زور ہے حرم میں بھی دعائیں ہوتی ہیں لاکھوں لوگ دعائیں کرتے ہیں یہاں پر بھی دعائیں کرتے ہیں اے اللہ امریکہ کو تباہ کر دے اے اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے اہل برطانیہ کو تباہ کر دے یہودیوں کو تباہ کر دے عیسائیوں کو تباہ کر دے دعائیں کر رہے ہیں اور ہوتی نہیں،, ہوتے نہیں تباہ تباہ نہیں ہوتے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ دعائیں کر رہے ہیں عمل نہیں کر رہے عمل نہیں کر رہے صرف دعاؤں سے گزارا اللہ اکبر عمل کا حال تو یہ کہ انہیں کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں انہی کے مشروبات پیتے ہیں انہیں کے بنائے ہوئے برگر اور پیزے وہ کھاتے ہیں انہیں کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں انہیں کے چشمے انہی کی گھڑیاں انہی کی مشینری की کی چیزیں اور پھر ان کی غلامی بھی صرف چیزیں نہیں ان کی غلامی بھی ان کی مان کر چلتے ہیں ان کی ثقافت سے پیار کرتے ہیں ان کے لباس سے پیار کرتے ہیں ان کی شکل و صورت سے پیار کرتے ہیں ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں زبان کا لہجہ ویسے ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو انتہائی قسم کے مرعوب مرعوب اور غلام اور پھر اگر دعا کریں کرے اے اللہ تو ان کو تباہ کر دے جیسے تو قبول ہوگی تو آکار نے فرمایا کہ تم اپنی اصلاح کر لو جب تم اپنی اصلاح کر لو گے اپنے حالات درست کر لو گے اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کر لو گے اور اللہ کے سامنے گڑ گے اور اللہ کو یاد کرو گے اور اللہ سے دعائیں کرو گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی جو قربانی والا ہوتا ہے جو عمل والا ہوتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلط اسلام نے دعا کی دعا کی بنجر زمین کے لیے دعا کی بنجر زمین کے بارے میں دعا کی کتنا فساد والی زمین کے لیے دعا کی جہاں درندے چاروں طرف وہاں کے لیے دعا کی اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما دے دعا فرما رہے کون دعا کر رہا ہے قربانی والا انسان قربانی والا ایسا انسان عیسار والا احسا انسان جس نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا وطن بھی قربان خاندان بھی قربان بادشاہ کی پیشکش بھی قربان اپنا آرام اپنی راحت بھی قربان بیوی بی بھی قربان بچہ بھی قربان جب اتنی قربانیاں اتنی آزمائشوں میں ثابت قدم ہوئے اب جب اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے ناممکن کو ممکن کر دکھائے جو بنجر زمین تھی جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں اللہ نے پھلوں کی فرمانی فرما دی اور دعا کی اللہ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اہل انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑا ہے تیرے لیے سب کو چھوڑا اپنے خاندان کو چھوڑا رشتہ داروں کو چھوڑا والدین کو چھوڑا اب تو انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اللہ پاک نے ایسا مائل کیا انسانوں کو ان کے دلوں کی طرف کہ ساری دنیا میں حضرت ابراہیم علی اسلام اور ان کے خاندان کو محبوب بنا دیا ہر ایک ان سے محبت کرنے والا تو میرے بھائیوں اللہ کہتے ہیں کہ ایمان پیدا کرو اور تقوی پیدا کرو تو برکتیں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی جب ایمان ہو اور تقوی اور میرے بھائیوں تقوی صرف تقوی صرف ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے اور پگڑی پہننے کا نام نہیں ہے اور صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے اور صرف شلوار پہننے کا نام نہیں ہے اور صرف تصویر گمانے کا نام تکوا نہیں ہے صرف اس کا نام تکوا نہیں ہے تکوا تو ساری زندگی کو محیط ہے زندگی میں جھوٹ نہ بولے یہ تکوا ہے کسی کا حق نہ کھائے یہ تکوا ہے حرام سے بچے یہ تکوا ہے نظروں کو جھکا کر رکھے یہ تکوا ہے نشے سے بچائے اپنے آپ کو یہ تکوا ہے بدکاری سے بچائے اپنے آپ کو یہ تقویٰ ہے نماز کی پابندی کرے یہ تقوا ہے جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں اس کے چلتے ہوئے قدم رک جائے اور رکے ہوئے قدم چل پڑے یہ تقوا ہے جب تکوا آئے گا تو یہ چیزیں بھی آئیں اور یہ مبارک مہینہ تو ہے ہی تقوے پیدا کرنے کے لئے. تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ یہ رمضان کا مہینہ یہ تو ہے ہی تقوے کے لیے روزے ہے ہی تقوی کے لیے یادین آمن کتبہ کتبہ الدین قبل کو اللہ کم ستون اللہ کہتا ہے روزے اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تقوی تو بھائیو اپنا محاسبہ کریں رمضان تو گزر رہے گزر رہے چند دن رہ گئے چند راتیں رہ گئی کیا واقعی تقوی پیدا ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کرتے اور زمین سے بھی برکتیں اگلتی نکلتی ہر طرف سے برکتیں ہی برکتیں مادی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی یہ ساری برکتیں برکت, برکت برکت صرف روپیوں کے بڑھنے کا نام نہیں ہے اور برکت برکت دکان کے چلنے کا نام نہیں ہے بڑی برکت ہے دکان چل رہی ہے بڑی برکت ہے پیسہ بہت آ رہا ہے چاہے حلال سے آئے یا حرام سے آئے معاذ اللہ ایسی سوچ بن گئی اس کو برکت کہتے ہیں پیسہ زیادہ آئے یہ برکت ہے چاہے سکون آئے نہ آئے پیسہ آئے تو سمجھتے ہیں برکت, ہو برکت ہو رہی ہے برکت ہو رہی ہے بڑی برکت ہے پیسہ بہت آ رہا ہے دکان بہت چل رہی ہے ایک صاحب کہنے لگے مجھے بتانے لگے میرے گاؤں کی چودھری صاحب یا نہیں اللہ نے بڑا کرم کیا بیٹا جو ہے وہ پٹواری لگ گیا ہے پٹواری تنخواہ تو بہت تھوڑی, بہت تھوڑی ہے لیکن اللہ کا فضل بہت ہے اللہ ہو اکبر تنخواہ تھوڑی ہے اللہ کا فضل بہت ہے برکت بہت ہے برکت کیا ہے رشوت حرام معاذ اللہ حرام کو کہہ رہے ہیں برکت رحمت اور اللہ کا فضل ڈبلو اللہ اکبر یہ ایسے ہی ہے جس کسی کا گھر نجاست سے بھر جائے گندگی سے بھر جائے اور کہتا اللہ نے بڑی برکت کر دی بھائی بڑی برکت کر دی پورا گھر نجاست سے بھرا ہوا ہے نجاست تو چھوٹی چیز ہے حرام تو اس سے بڑی چیز ہے تو فرمائے کہ اگر ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو برکتیں نازل ہوں گی برکتیں کیا تفصیلوں میں لکھیں اللہ پاک ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما دے گا زندگی آسان ہو جائے گی زندگی آسان آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اب سوچئے کیا آسانیاں صرف پیسے سے پیدا ہوتی ہے نہیں نہیں نہیں پیسے کی مجھے بھی ضرورت ہے آپ کو بھی ضرورت ہے پیسہ بنیادی ضرورت ہے دین کے تقاضوں کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے لیکن یہ یقینی بات ہے پیسے سے آسانیاں پیدا نہیں ہوتی دولت سے آسانیاں پیدا نہیں ہوتی اگر دولت سے آسانیاں پیدا ہوتی تو کوئی دولت والا پریشان نہ ہوتا کسی کو کوئی مشکل نہ ہوتی ہر دولت من کے گھر میں سکون ہی سکون ہوتا کہہ کے خوشیاں ہی خوشیاں آرام ہی آرام مزے ہی مزے ایش ہی ایش حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ ہم سے زیادہ پریشان ہے زیادہ دکھی ہے تو بھائیوں برکت کا مطلب پیسے کی فرامانی نہیں ہے برکت کا مطلب یہ کہ اللہ پاک زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں زندگی آسان ہو جاتی ہے اللہ اکبر رشتے آسان ہو جاتے ہیں نکاح آسان ہو جاتے ہیں منگنی کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں تجارت اور خرید و فروخت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے گھر میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ ہیں برکتیں تو فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتیں نازل ہوتی ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی بلاکن قصب لیکن انہوں نے جھٹلایا جھٹلایا اللہ کے حکموں کو جھٹلایا اللہ کی بات نہیں مانی اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا دماغ کانوں یک ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اور اللہ کے پکڑنے کے مختلف طریقے اللہ کے پکڑنے کے مختلف طریقے ایسا نہیں کہ اللہ یہاں گلے سے پکڑ لے بھی اللہ نے پکڑ لیا اور یوں نہیں کہ ضرور آسمان سے آگ برسے اور زمین سے شلاب آئے اور زلزلے آئے اور طوفان آئے تو یہی پکڑنا ہے یہ جو دلوں سے سکون کا چھن جانا ہے یہ بھی اللہ کی پکڑ ہے سکون کا چھن جانا ارے سب کچھ ہے اور سکون نہیں بھائی سب کچھ ہے سکون کی جتنے اسباب ہیں سکون کی جتنے اسباب ہیں بھائی سکون کا سبب اچھا مکان ہو سکون کا سبب گاڑی ہو سکون کا سبب بیوی ہو سکون کا سبب اولاد ہو سکون کا سبب کاروبار ہو سکون کا سبب صبح شام پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے تو بھائی ہونا چاہیے نا کہ سکون ہی سکون ہو لیکن سارے اسباب ہیں اور سکون نہیں تو کیا ہم کہہ نہیں سکتے ہم اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے فاخر ہم, ہم ان کو پکڑتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے پکڑا ہوا ہے اللہ اکبر ایک صحاب لکھا ہے کہ ایک صحاب وہ گناہ کرتے تھے اور بظاہر نماز بھی پڑھتے تو سمجھتے یہ تھے کہ میں اللہ کی پکڑ میں نہیں ہوں <coughs> میں اللہ کی پکڑ میں نہیں تو ان سے کہا گیا کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری نماز سے خوشبو خزو کو ختم کر دیا نماز سے حلاوت کو ختم کر دیا کیا ایسا نہیں ہے ایسا تو ہے کہ یہ بھی اللہ کی پکڑ ہے یہ بھی اللہ کی پکڑ ہے بھائی عبادت میں دل نہیں لگتا تلاوت میں دلّی نہیں لگتا دعا میں دلّی نہیں لگتا چل رہا ہے چل رہا ہے پڑھ رہا ہے نماز لیکن دل ہی نہیں لگتا تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک قسم کی پکڑ ہے تو پکڑ کے مختلف صورتیں ہیں انتظامیاں رشوت خور بن جائے اور عدلیہ مفاد پرست اور ضمیر فروش بن جائے اور حکمران ظالم مسلط ہو جائیں اور شریفوں کی اولاد چور اور ڈاکو بن جائے اور بہنیں اور بیٹیاں عزت فروشی پر اتر آئیں اور مہنگائی آسمان سے بات کرنے لگے نہ گھر میں کوئی محفوظ ہو نہ بازار میں کوئی محفوظ ہو نہ شہر میں محفوظ نہ جنگل میں محفوظ بلکہ شہروں میں جنگل سے زیادہ خوف محسوس ہوتا ہو تو یہ بھی تو اللہ کی پکڑ ہے تو اللہ کی پکڑ کی مختلف صورتیں بما اللہ کہتے ہیں قرآن بیاتم بہم نہ امون یا بستیوں والے شہروں والے ملکوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں کیا اللہ ایسا نہیں کرتا کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ رات کو عذاب آ جائے جبکہ وہ میٹھی نیند سو رہے کوئٹہ میں زلزلہ آیا میٹھی نیند لوگ سو رہے اور سب کچھ ملیا میں ڈھو کر رہ گیا ابا امین اہر قرآن <يَلعبون> بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کو آئے جبکہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا شمالی علاقہ جات میں سے بعض میں دن کے وقت زلزلہ آیا کھیل کود میں انسان لگے ہوئے اپنے کام کاج کی تیاری میں اور زلزلہ آ گیا اف مکر اللہ کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے اللہ کا عذاب اللہ کا عذاب کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے فلاح یا امن و مکر اللہ توجہ سے سنیے گا فرمایا اللہ کی بھیل سے اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا سوائے ان کے جو گھاٹے میں آ چکے جو خسارے میں آ چکے صرف وہی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں اور کوئی اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا احناف نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے قطع بے خوف ہو جانا یہ کفر ہے اللہ کے عذاب سے مکمل طور پر بے خوف ہو جانا یہ کفر ہے مومن کبھی بھی اللہ کے عذاب سے یہ خوف نہیں ہوتا کہ کبھی بھی آ سکتا ہے اللہ کا عذاب دھرتا رہے اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَا رِسُولَ اَرْضَ مِن بَادِ اَهْلِهَا اَلَّوْنَ شَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذْنُوبِهِمْ کیا ان لوگوں پر یہ بات واضح نہیں ہوئی جو زمین کے سابق بشندوں کے بعد زمین کے بارش ہوئے ہیں نشاؤ نشاسبنا بزنو کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے اگر اللہ چاہے تو گناہوں کی وجہ سے ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے یہ تو اس کا کرم اس کا احسان وہ فوری طور پر گنا پر پکڑتا نہیں ہے ڈیل دیتا چلا جاتا ہے اللہ نے فرمایا بلو یو آخ اللہ سے بز المہ تر کا علیحا اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا حیوان بھی نہ رہتا اگر اللہ پکڑتا بلاک یو اخراج مسما لیکن وہ تو بھیل دیتا چلا جاتا ہے اگر وہ فوراً پکڑتا تو یہاں عذاب تو آتا انسانوں پر لیکن کوئی حیوان بھی زندہ نہ رہتا اس عذاب کی لپیٹ میں آ کر چرند بھی مارے جاتے اور حیوانات بھی مارے جاتے اور درندے بھی مارے جاتے حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا یہ حرکتیں تو انسان کرتا ہے جن حرکتوں کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب آتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا وہ اللہ جس نے قوم نوح کو کفر اور زلالت کی وسیع غرق کر دیا وہ اللہ جس نے قومی آد کے قد لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ اللہ جس نے میدانوں میں محلہ اور پہاڑوں میں گھر تراشنے والی قوم سمود کو ہلاک کر دیا اور وہ اللہ جس نے شہبت پرستی میں تجاوت کرنے والی قوم لوٹ کی بستیوں کو الٹ پلٹ دیا اور وہ اللہ جس نے ناپ میں گڑبڑ کرنے والی قوم شعیب پر مسلط کر دیا وہ اللہ چاہتا تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر سکتا تھا اور فرمایا کے منت با اللہ قلوب یسمع اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے بس یہ سنتے نہیں ہیں ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی یاد رکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں جو مسلسل گناہ کرتا جائے نہ تو نعمت کے ملنے پر شکر کرے نہ مصیبت کے آنے پر توبہ کرے تو اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی اور جان لیجئے کہ دل کا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے دل کا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ کے عذاب آئے مختلف عذاب تو ان میں سے ایک عذاب یہ آیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اللہ سے دعا آ مانگنی چاہیے کہ کہیں ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں جن لوگوں کے دل سخت ہو جائیں ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی جنازے اٹھتے ہیں مگر وہ متاثر نہیں ہوتے وہ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں مگر متاثر نہیں ہوتے زلزلے اور حوادث آتے ہیں مگر وہ متاثر نہیں ہوتے دل سخت ہو جاتے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے اللہ اکبر جن علاقوں میں زلزلہ آیا تھا اسی زلزلے کے موقع پر اللہ تعالی نے موقع دیا زلزلہ زدہ علاقے میں جانے کا اب زلزلہ آیا ہے گھر تباہ ہو گئے کئی کی منزلہ عمارتیں زمین بوس ہو گئی کئی عمارتیں زمین میں دھنس گئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گئے ہزاروں انسان لکمے اجل بن گئے لیکن یقین کریں اکثریت کا حال یہ تھا کہ لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں یعنی نہ اللہ کی طرف توجہ نہ توبہ نہ تجربہ نہ گڑ نہ اللہ سے مانگنا کوئی چیز ایسی نظر ہی نہیں آ رہی تھی دیکھنے والے حیران رہ جاتے کہ ان کو کیا ہو گیا یہ تو مسلمان ہیں. مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو فورن اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ مصیبت کی طرف مصیبت بھی تیری طرف سے اور ٹالنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں تو ہی اس کو ٹال دے تو سمے کہ جن کے دل سخت ہو جائیں اور جو کسی حالت میں بھی متاثر نہ ہوں اللہ کی نیند کو بھی م... سے بھی متاثر نہ ہوں مصیبتوں سے بھی متاثر نہ ہوں تو پھر ہم ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور یاد, یاد رکھیے کہ مہر تو لگتی ہے انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے مہر لگتی ہے یوں کہ حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے توبہ نہ کرے تو دوسرا نقطہ پھر تیسرا نقطہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل بالکل کیا ہو جاتا ہے اور پھر اس دل پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی تو مہر تو لگتی انسان کی اپنی کرتوتوں کی طرح سے لیکن اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک اس کی نسبت کرتے ہیں اپنی طرف منت لا وسما ہم نے ان کے دنوں پر مہر لگا دی پس وہ سن نہیں سکتے یعنی سنتے تو ہیں لیکن اس طرح نہیں سنتے کہ ان کو فائدہ ہو سنتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا تو گویا سنا ہی نہیں سل کل قرآ نہ کس علی یہ بستیے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ان کے واقعات ان کی خبریں بیان کرتے ہیں بلکہ رسول ہم اور ان کے پاس ان کے رسول آئے کھلے ہوئے نشان لے کر تما قانولی بما بیما من قبل پھر ان سے یہ نہ ہوا کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے یعنی قسابت کی اور دل کی سختی کی انتہا یہ کہ جس چیز سے ایک دفعہ انکار کر دیا اسی پر اصرار کرتے رہے توحید کا انکار کر دیا اسی پر اصرار کرتے رہے آخرت کا انکار کر دیا اسی پر اصرار کرتے رہے تو ان کے حق میں ہر دلیل بیکار ہر موجہ بیکار انبیاء نے دلائل دیے موجزات دکھائے طرح طرح سے سمجھایا لیکن ان کو انہوں نے مان کر ہی نہیں دیا کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو ایسا ہو دلائل سے بھی متاثر نہ ہو مو سے بھی متاثر نہ ہو آیات سے بھی متاثر نہ ہو تو اس کے دل پر بالآخر مہر لگ جاتی ہے تو فرمائے کہ علا قلوب اسی طریقے سے اللہ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دل پر مما من اکثر اور اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں میں سے ان میں سے اکثر کو عہد پورے کرنے والا نہیں پایا انسانوں کی اکثریت کو بد عہد پایا ایفائے عہد کرنے والا نہیں پایا مما بجنا نے اکثر ہم ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پورا کرنے والا نہیں پایا یہ کون سا عہد ہے عہد کی کئی قسمیں ہیں بھائی عہد عہد فطری بھی ہے عہد میساک بھی ہے عہد شرعی بھی ہے عہد عرفی بھی ہے اپنے آپ سے بھی عہد ہوتا ہے مصیبت میں بھی انسان اللہ سے عہد کرتا ہے عہد کی کئی صورتیں ہوتی ہیں فطری عہد کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے نیکی کی فطرت پر پیدا کیا ہے حدیث میں آیا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا اور یہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں والدین کی غلط تربیت کی وجہ سے وہ مسلم پیدا ہونے والا بچہ کافر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں روایت ہے